اللہ کی توفیق اور فضل و کرم اور احسان سے ہمارا یہ سلسلہ الحمد للہ. ہر جمعہ کو جو ہم نے شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے دائم اور قائم ہے اور لوگ اس سے الحمد فائدہ اٹھا رہے ہیں تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اللہ رب الامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہم کو توفیق دے اور دین کی راہ میں جو مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دامین اور بلعمین ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے مزید کچھ نہ کہتے ہوئے صرف ایک اعلان آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں کہ آنے والے 28 جنوری اور 4 فروری کو ٹائمنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے چار بیس سے پانچ بیس تک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق شیخ کا درس ہوگا اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق چھ پچاس سے سات پچاس تک آنے والے جمعہ کو اور اس کے بعد چار فروری کو چار بیس سے پانچ بیس تک اور چھ پچاس سے سات پچاس سعودی انڈیا کے ٹائم کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے ہم شیخ محترم کے بےحد شکر گدار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے ہیں اور ہم سب کو اپنے علم سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی فاط فرمائے اور جو کچھ بھی ہم سنیں ان سب پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے جو برے اخلاق ہیں اور برے خسائل ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے شیخ محترم اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے فرماتے ہیں اور اقوال اہل علم کے اقوال سرب سالین کے اقوال کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ الحمد شیخ محترم ہمیں یہ تمام باتیں بتاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برے اخلاق اور برے اعمال سے محفوظ رکھے امین اور ان تمام محاضرات اور دروس کو کلمات کو شیخ محترم کے میزان حسنات میں اللہ تعالی جگہ دے اور اللہ تعالی ان کے درجات کو اور بر فرمائے امین اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 اللہ تبار کو تعلیٰ و ان نقل اعلی قابل احترام قدیلۃ الشیخ مختار احمد بدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر الیہلانی رحم اللہ کی کتاب ہے جو احادیث الاحکام پر مشتمل ہے ایسی حدیثیں جس میں احکام کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں عبادات اور اسی طرح سے حلال و حرام تجارت نکاح طلاق اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس سے متعلق احادیث کے ایک بڑے ذخیرے میں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ایک مختصر مجموعہ ایک طالب علم کے لیے جو احادیث کو یاد کرنا چاہتا ہے اور اس کی بنیاد پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو ایسا ایک مختصر سا مجموعہ جو کہ تقریباً یعنی دو ہزار حدیثوں کے قریب یہ مجموعہ ہے تو اس کتاب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی حدیثیں بھی جمع کی ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں جو آخری حصہ کتاب کا ہے تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں کتاب الجامع کے نام سے ایک کتاب رکھی ہے جس میں ابواب ذکر کیے ہیں جن میں اخلاق اچھے اخلاق برے اخلاق آداب سے متعلق حدیثیں ہیں تو پچھلے کچھ دروس سے ہم کئی دروس سے ہم برے اخلاق سے متعلق باتیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے مسلمان کو بچنا چاہیے اس تعلق سے آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو مسلمانوں کے آپسی تعلقات کو خراب کرتی ہیں اور مسلمانوں میں دلوں میں برائیاں پیدا کرتی ہیں دو مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا بناتی ہے اگرچہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے معنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کئی احادیث میں یہ موضوع یہ عنوان آیا ہے آج کے درس میں اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے وانبن ابن عباس رضی اللہ عنہما پال کال رسول عباس صلی اللہ علیہ عبدالما سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمہاری احاق اپنے بھائی سے حجت بازی مت کر لڑ مت بحث مباحثہ مت کر ولا تو ہو اور اس کا مذاق بھی مت اڑا اس سے مزاح مت کر ہنسی مذاق مت کر ولاد ہو معدن فتخلی ہو اور اس سے ایسا کوئی وعدہ مت کر کہ تو اسے توڑے یا اس سے ایسا کوئی وعدہ نہ کر جو تو توڑنے والا ہو تو وعدہ کر کے توڑ مت اور ایسا کوئی وعدہ مت کر کہ جو تو پورا نہیں کرنے والا ہو تجھے علم ہو کہ تو پورا نہیں کرے گا اس حدیث کو امام اتر نے روایت کیا ہے اور ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی سند سے اس اس کو روایت کیا ہے کہ اس میں کمزوری ہے یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے کسی حدیث کو ضعیف حدیث کو بیان کر ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں راوی دو میں سے ایک اعتبار سے قابل اعتماد نہ ہو یا تو حافظے کے اعتبار سے یا پھر تقوا کے اعتبار سے اگر تقوا کے اعتبار سے راوی قابل اعتماد نہ ہو گناہوں کا مرتکب ہو یا بدعتی ہو یا بدعات کا ہو یا اس طرح کی جھوٹ بولنا اس سے ثابت ہوا ہو تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کسی حدیث کے بیان کرنے والے راوی ان میں سے کسی بھی ایک راوی سے کوئی چیز اس میں یہ چیز پائی جائے تو حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر دوسرا طریق بھی آ جائے حدیث کا تب بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے لیکن اگر راوی ایسا ہو جو حافظے کے اعتبار سے کمزور ہو اور کوئی اور طریق ایسا ملتا ہو جس میں وہی بات بیان ہوئی ہو تو ایسی دو حدیثیں مل کر حسن لقیر ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہاں کمزوری راوی میں صرف یادداشت کے اعتبار سے ہے کے اعتبار سے ہے تو حدیث میں راوی کا ایب جو ہوتا ہے وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے یا تو یادداشت کے اعتبار سے یا پھر دینداری کے اعتبار سے اگر تقوا کی کمی ہے مروعہ اس میں نہیں ہے یا اس میں وہ عدل اور یعنی معتبر نہیں ہے تو ایسے راوی کی حدیث سرے سے نہیں لی جاتی ہے ہاں اگر حافظے میں کمزوری ہے تو پھر اور حدیثیں اگر ایسی ملتی ہیں تو ان حدیثوں کے سپورٹ کی وجہ سے اس حدیث کو تسلیم کیا جاتا ہے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند میں انقتاح ہوتا ہے سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے یعنی بیچ میں سے کوئی راوی حذف ہوتا ہے معلوم نہیں وہ معتبر تھا کہ نہیں تھا تو اگر کوئی راوی درمیان سے غائب ہو اور ایک شخص اپنے سے اوپر جس کا نام لے کر حدیث بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ درمیان میں کوئی تھا جس کا نام وہ نہیں بتا رہا ہے تو ایسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے کہ اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے سننے والے آپس میں ساروں کا نام مذکور نہیں ہے تاکہ ہم تحقیق کر سکیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ معتبر ہے ہی نہیں ہے کہ نہیں تو اگر نام ہی ذکر نہ ہو یا نام ہو لیکن اس کے بارے میں اہل علم کی طرف سے کوئی وضاحت نہ ہو کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ حدیث بھی منقطع کہلاتی ہے وہ لی جاتی ہے یعنی اس کی صنعت معتبر نہیں ہے یعنی منقطع ہے ہاں اگر نام ذکر کیا جاتا ہے تو منقطع تو نہیں ہے لیکن مجہول ہونے کی وجہ سے وہ روایت مقبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے یا پھر ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی راوی ایسی بات بیان کرتا ہے جو اس کی بات سے ٹکراتی ہے جو اس سے معتبر ہو اس سے زیادہ معتبر راوی کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے ایسی حدیث نقل کر رہا ہے جو اس سے ٹکرا رہی ہے اس کے خلاف جا رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس حدیث کو شاز کہا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کہا جاتا ہے اگر یہ راوی بھی معتبر ہو یعنی قابل اعتماد ہو تو, تو ایسی حدیث کو شاز اور اس کو محفوظ کہتے ہیں اگر یہ راوی ضعیف ہو اور معتبر راوی اس کی برخلاف بیان کر رہا ہو تو پھر اس کو من کر کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ایسی روایتیں جو اپنے سے معتبر راوی ایک ضعیف راوی ایسی بات بیان کرے جو معتبر کے خلاف ہو تو یہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ دو میں سے ہم کو ایک لینا پڑے گی اور دونوں ٹکرا رہی ہیں جمع کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جمع کرنے کے لیے اس کا اعتماد ہی مجروح ہے تو کیوں اس کی جمع کی جائے اس کے ساتھ میں تو سرے سے ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر حدیث دکھائی دیتی ہے کہ حدیث صحیح ہے راوی سارے کے سارے معتبر ہیں اور مانا بھی حدیث کے ایسے نہیں جو دین کی کسی بات سے ٹکراتے ہوں یا کسی اور روایت سے ٹکراتے ہوں لیکن اس میں ایسا کوئی مفی خلل ہوتا ہے جو واقعی گہرے علم رکھنے والے حدیث کے ماہرین ہی پہچان پاتے ہیں کہ جیسے ایک راوی دوسرے راوی کے دور میں موجود تھا لیکن کسی ذریعے سے معتبر ذریعے سے معلوم ہو کہ اس نے اس سے وہ حدیث نہیں سنی ہے یقینی طور پر اس نے نہیں سنی ہے اگر معلوم ہو لیکن پھر وہ ان کے ذریعے سے کچھ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے حدیث نقل کر رہے ہیں اس سے تو اس طرح کی جو روایت ہوتی ہے اس کو معلول کہا جاتا ہے یا معلل کہا جاتا ہے تو ایسی روایت جو ہوتی ہے جو یعنی اس میں چھپا ہوا عیب ہوتا ہے تو ایسی روایت بھی مقبول نہیں ہوتی ہے یہ تفصیل مختصر سے وقت میں بتانا تھوڑا مشکل ہے اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس طرح کے جو درس ہوتے ہیں جو علماء کے جو حدیث کی صحیح اور ضعیف اور اس کے تعلق سے جتنی باتیں آتی ہیں تو ان دروس میں یا ان کتابوں میں اس کو دیکھنا چاہیے لیکن خلاصہ یہ کہ آدمی کا ہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس لیے ضروری کہ ہم اختصار سے کم سے کم اتنا تو جانیں کہ کبھی صنعت جڑی ہوئی نہ ہو تو حدیث ضعیف ہوتی ہے منقطع ہے. یا دو وجہ راوی کے اعتبار سے ہوتی ہے یا تو راوی کا حافظہ خراب ہو یاداشت یا پھر اس کی دینداری مجروح ہو دینداری معتبر نہ ہو تو بھی حدیث معتبر نہیں ہو کہ لانے والا ہی معتبر نہیں ہے تیسری چیز کہ حدیث میں دو میں سے کوئی ایب ہو یا تو حدیث شاز ہو یا پھر معلل ہو یا تو اپنے سے معتبر سے حدیث کی بات سند یا متن ٹکراتا ہو راویوں کے اعتبار سے یا پھر ایسا چھپا ہوا عیب ہو جو بظاہر تو دکھتا ہے کہ حدیث ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا کوئی چھپا ہوا ایب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل اعتماد حدیث نہیں ہے تو پانچ چیزیں علماء نے اس میں ذکر کی ہیں انقطاع راوی کا یعنی یا راوی کا تقوی یا پھر راوی سن حدیث کا شاز ہونا یا معلل ہونا کل حال اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے کیوں ضعیف ہے اس حدیث کے بارے میں یعنی ابن حجر نے خود وضاحت کر دی ہے بسندن فی ضعف اس حدیث کو امام نے روایت کیا ہے ایک ایسی سند سے جس میں ضعف ہے کمزوری ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے لیس ابن ابی سلیم یہ راوی ضعیف ہے اور اس راوی کو امام احمد بن حنبل ابو حاتم الرازی اور ابن معین اور اس کا اس کے علاوہ بھی دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ یہ راوی قابل اعتماد نہیں ہے یہ ضعیف راوی ہے تو لہٰذا اس کی روایت معتبر نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ضعیف حدیث کو کیوں بیان کر دیا تو علماء نے بات کہی ہے اور امام مسلم نے بھی اپنے مقدمے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر آدمی بغیر حدیث کا ذوف بیان کی اس کو لوگوں میں بیان کر دیتا ہے جب کہ خود جان رہا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسا آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف ہے اس کے ضعف کو بتاتے ہوئے بیان کرنا یہ حراب نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے تو علماء بعض اوقات ان کے سامنے کوئی حدیث ہوتی ہے اب سوال ایک دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب ضعیف ہے تو بیان کیوں کی ہے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا یاد رکھیں کہ حدیثوں کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر حدیث کا راوی یادداشت کے اعتبار سے کمزور ہو اگر اسی معنی کی حدیث ایک دوسرے راوی سے ملتی ہے وہ بھی یادداشت کا کمزور ہے تو اب یہ دو حدیث سے مل کے تعدد طرق کی وجہ سے ایک سے زیادہ طریق سے وہ حدیث آئی ہے اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ لے کر وہ معتبر ہو جاتی ہے اس کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں تو علماء کے پاس بعض اوقات ایک حدیث ہوتی ہے ایک طریق سے دوسرا طریق ان کے پاس نہیں ہوتا ہے اور وہ راوی کمزور ہوتا ہے لیکن یادداشت کے اعتبار سے تو اپنی کتاب میں اس کو بیان کر دیتے ہیں امانتداری کے ساتھ تاکہ اگر کسی اور محدث کے پاس یا بعد میں دوسروں کو کسی اور طریق سے ایک اور حدیث مل جائے اور یہ بھی سامنے ہو تو دونوں ملا کر ایک حدیث معتبر مانی جا سکتی ہے حاصل نغری وہ ہو سکتی ہے تو میرے پاس ایک حصہ ہے دوسرے کے پاس کوئی حصہ ہوگا میں اس کو کیوں چھپاؤں ہو سکتا کسی اور کے پاس ہو اس لیے محدثین نے اپنے پاس کی حدیثوں کو بیان کر دیا جب وہ ضعیف ہیں اور ان کا ذوق بھی بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے بھائی ایک جھوٹی بات آپ نقل کریں اور اس کو پھیلائیں تو ظاہر بات یہ دھوکا ہے لیکن اگر اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے یہ یہ پکی بات نہیں ایک اچھی بات ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ تو دھوکا نہیں ہوا تو یاد رکھے محدثین کیوں بیان کرتے ہیں حدیثوں کو کبھی اس بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ دھوکا ہے یہ غلط ہے یہ حدیث معتبر نہیں ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور سماج میں جو باتیں پھیلی ہیں لوگوں کو تفریق کرنا آسان ہو لوگ جان دیں کہ ہاں یہ حدیث معتبر نہیں ہے اور کبھی بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی ضعیف طریقے سے کوئی حدیث ہوتی ہے لیکن وہ سخت ضعیف نہیں ہوتی ہے تو دوسرا کوئی طریق کسی اور کے پاس ہو تو میرے پاس کی جو حدیث ہے اس کے کام آ جائے گی اس وجہ سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں لہٰذا محدثین کے بارے میں اعتراض کرنا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں ضعیف حدیثیں بیان کر دی یہ اعتراض علم کی کمی پر مبنی ہے وہ اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ محدثین ایک صحیح بات ہوتی ہے اور وہ ضعیف طریق سے آتی لیکن سخت ضعیف نہیں ہوتا ہے طریق وہ صحیح, سخت ضعیف نہیں ہوتا ہے اس کو احکام کی کتابوں میں جیسا کہ ابن حجر نے یہاں بیان کیا ہے بیان کر دیتے ہیں اور اس کا ذوق بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے اس حدیث سے معنی تو لیں لیکن اس کے معنی کئی حدیثوں سے ثابت شدہ ہیں اس اعتبار سے بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کا ظوف بیان کر دیا گیا ہو تو یہ بھی بات یاد رکھیں اور اس کے علاوہ اسباب ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں کیونکہ حدیث کے کی ظوف کے باوجود اس کو بیان کرنے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں تو یہاں پر حدیث کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُماري اپنے بھائی کے ساتھ لڑ مت حجت بازی جھگڑا مت کر کے معنیٰ ہم آگے دیکھیں گے والا تماضح ہو اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہٹا مت کر والا سید ہو معت ہو اور اس کے ساتھ وعدہ نہ کر کے تو اسے پورا نہیں کرے گا یا نہیں کرنا چاہتا تو یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف اور آپ نے اس کا سبب بھی دیکھا سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضعیف حدیث یعنی اگر کسی حدیث کی صنعت ضعیف ہو تو کیا اس کے صحیح معنی کی بنیاد پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے اسے اس طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ اس حدیث کے بارے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کمزور بات ہے کیونکہ کمزوری اس کی ثابت ہے سامنے ہیں لہذا امکان زیادہ یہ کہ نہیں کہا ہوگا اور ممکن ہے کہ کہا بھی ہو تو اب اس میں کیا کریں ممکن ہے کہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان کے چلیں یا راوی نے غلطی کی ہے قابل اعتماد نہیں اس کو بنیاد بنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ها کا فی نفسك شیءن فداہو جب کوئی چیز تیرے جی میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کرنے کے لیے کسی بات کا پختہ بنیاد ہونی چاہیے کچی بنیادوں پر ہم دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو کچے پیلرز کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی تو دین کی عمارت کیسے بنا سکتے ہیں لہذا ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی دوسری حدیثوں میں آئے ہوں تب جا کے آدمی بیان کے ساتھ اس کو بیان کر سکتا ہے کہ ضعیف ہے تو حدیث کی سند اگر ضعیف ہو تو متن بھی ضعیف ہو جاتا ہے اللہ یہ کہیں سے تائید ہوتی ہے اس کو بھی یاد رکھیں کوئی آدمی کل کو یہ کہنے لگے ٹھیک ہے دس چیزیں اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے بنا لیں اور کہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث جھوٹی ہے لیکن اس کا متن اچھا ہے تو آدمی آج بھی کوئی آدمی جھوٹی حدیث گھڑ سکتا ہے پھر ایک اللہ کی عبادت کرو رسول کی طبا کرو اور پھر نمازوں کا اہتمام کرو حج کرو زکوۃ دو آپس میں بھائی بھائی بن کر اور پچاس چیزیں جوڑ دے اس میں اور کہے کہ جھوٹی حدیث ہے لیکن معنی اس کی صحیح تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح سے کرنا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ اس نے نسبت کس سے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ہی نہیں فرمایا ہے اگرچہ اس کے ٹکڑے الگ الگ حدیثوں میں آئے ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے اس طرح سے گھڑ کے نبی کے نام سے بتا نہیں سکتے اس کو اس کو یاد رکھنا چاہیے لیکن چونکہ حدیث مروی ہیں کتابوں میں آ چکی ہیں راویوں نے اس کو بیان کیا ہے تو محدثین اس کو بیان کر دیتے ہیں اس وضاحت کے ساتھ یہ ضعیف ہے یہ نہیں کہ آج اس بنیاد پر ہم کہنے لگے صحیح معنی کو جمع کر کے کچھ ایک حدیث بنا لو یہ جھوٹ ہوگا اور یہ سخت گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جانتے مجھ پر جھوٹ گھڑے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور یہ متواتر روایت ہے ستر سے زیادہ ترسٹ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے تقریبا اور اس کے علاوہ بھی صاحبا نے اس کو روایت کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے پختہ بنیاد ہونا چاہیے ورنہ آدمی نہ بولے اس حدیث کے بارے میں جو تین باتیں بیان اس میں ہوئی ہیں یہ کئی احادیث میں اس کا عنوان یا اس کا موضوع آیا ہے لہذا ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو جن سے ہم کو بچنا چاہیے سب سے پہلی چیز کیا ہے لا چماری اقاق اپنے بھائی سے لڑ مت جھگڑا مت کر حجت بازی مت کر شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وہ حقیقت المیرا فی کلا ابہاری و ابہاری مزیتی کا علئی کہتے ہیں کہ عربی زبان یہاں جو کہا گیا ہے کہ لاچماری احاق تو یہ لفظ جو ہے یہ ممارات سے اور میرا اس کے لیے لفظ آتا ہے تو یہ کیا ہے مطلب اپنے بھائی سے میرا مت کر ممارات مت کر کا مطلب کیا ہے کس چیز سے منع کیا گیا کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تَعَنُكَ فِي غَيْرِكَ تو کسی کی بات میں ایب چینی کرے تان کرے اس کے اوپر یعنی اس کو اس کی برائی بتا ہے بتائے خَلَلِن فِي یہ ظاہر کرنے کے لیے تو کسی کی بات کو پر کے کہ اس میں خلل ہے اس کی بات میں کوئی ایب ہے لیکن اس کی غرض کیا ہو کہتے ہیں کہ بولنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے بھئی کسی نے آدمی نے کوئی غلط بات کہہ دی آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی بات صحیح نہیں ہے یا عوام کو اس کی بات سے گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کہا اس میں نیت اس کی خیر خواہی ہے یا تو قائل کی یا تو جو لوگ سامعین ہیں ان کی کی لیکن آپ یہ ساری چیزیں نہیں اس میں خیرخاہی نہیں ہے اس میں حق کی کا دفاع نہیں ہے اس میں مقصود کیا ہے کسی کو نیچا دکھانا تو پھر وہ چاہے وہ دین کی بات ہو یا دنیا کی ہو معمولی بات بھی ہو چاہے موسم سے متعلق ہو سیاست کی بات ہو یا کوئی دنیاوی باتیں ہوں آدمی کیا کرتا ہے کسی کی بات کو ٹوکتا ہے اس کے اوپر آپ کی بات صحیح نہیں ہے کیوں مقصود یہ ہے کہ بولنے والے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ تِوَا تَحْقِیرِ قَائِلِهِ وَإِظْحَارِ مَذِيَّتِكَ عَلَيْهِ اور اپنے آپ کو اس پر فوقیت دینے کے تبار سے آدمی اس کی بات میں آدمی کالے اپ کو نہیں سمجھتا ہوں مجھ کو سمجھتا ہے مرزہ بردستو آپ کم تر ہو کسی کو نیچہ دکھانے اور اپنے آپ کو اس پر بہتری ثابت کرنے کے لیے اپنی بہتری اس پر ثابت کرنے کے لیے آدمی اس سے بحث کرے حجت کرے اس کی بات میں عیب نکالے اس کی بات میں کوئی خلل بتانے کی کوشش کرے کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ممنوع ہے یہ برا ہے منحط العلام میں انہوں نے یہ بات اس حدیث کی شرح میں کہی ہے فیومی کہتے ہیں المصباح المنیر میں یہ عربی زبان کی لغت کی ڈکشنری ہے یہ کہتے ہیں کہتے میرا جو ہوتا ہے وہ کسی کے بولنے کے بعد بولنے میں ہوتا ہے اعتراض کے طور پر ہوتا ہے کہ پہلے کسی نے کچھ کہا اور آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں جدال جو ہوتا ہے شروع بھی ہوتا ہے جوابی بھی ہوتا ہے یعنی جدال جو آپس میں کرتے ہیں آپس میں حجت بازی کرنا تو کوئی آدمی شروع بھی کر سکتا ہے ایک مسئلہ آپ اس کا جواب دو لڑنے کے لیے آدمی بحث کر رہا ہے تو جدال شروع کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جوابی بھی ہوتا ہے لیکن میرا ہمیشہ جوابی ہوتا ہے اعتراض کے طور پر ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا اور آپ اس میں عیب نکالنے لگے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے منع کیا ہے ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس آدمی کے لیے جو حجت بازی چھوڑے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ زعیم بی بیت فی ربض الجنت لمن ترك المرا و ان کان محقا میں جنت کے کنارے کنارے یا نچلے حصے میں ابن حجر کہتے ہیں نچلے حصے میں یا ابن عثیر کہتے ہیں کہ جنت کے کنارے میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے لمن ترك المرا و ان کان محقا ایسے آدمی کے لیے میرا وعدہ ہے یا ہے جو حجت بازی چھوڑ دے چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو وہ ان کا نمحق وہ لمن تھر عقل کر بیچو بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو تین وہ فِي بئی تنفی ال جن تھی ہو اور میں جنت کے اونچے درجے پر گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں کیا لمن کس کے لیے لمن لی حس نقلقہ جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی ہے کہ جنت کے اونچے مقام پر گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر یہ صرف خوشخبری نہیں ہے بلکہ اس میں ضمانت لینا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو ملے گا یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جس کا ذمہ لے لیں تو یقیناً آپ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے دنیا میں آخرت میں بھی پورا کریں گے تو آپ نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو تو اچھا بنا لے اس کو جنت کا جنت کی اونچائی پر اس کو گھر ملے گا اس حدیث کو امام ابود نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 1464 پر شیخ بانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ربجے کی ہے اس حدیث میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں جن میں پہلی بات آپ نے کہی کہ میں جنت کے کنارے گھر کی گھر کا یعنی اس کو وعدہ کرتا ہوں ذمہ لیتا ہوں جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر کیوں نہ یعنی مثال کے طور پر یہ اس بارے میں نہیں کہ ایک آدمی کہ ٹھیک ہے بھائی شرک بھی توحید ہے یا بداعت بھی سنت ہے جھگڑائی ختم کر دو اتفاق پیدا کر دو آپس میں لڑو مت لڑو مت دین کو بگاڑ کے آپ جھگڑا نہیں چھوڑ سکتے اگر یہ نیکی ہوتا تو سب سے پہلے نبی اور صحابہ اس کو کرتے ہیں کسی سے بھی اختلاف نہیں کرتے لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا ہے ایسی چیز جس کے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلا کوئی آدمی کہے کہ بھائی اینڈرائڈ کے فون بہت اچھے ہوتے ہیں اب آپ بیٹھ کے لڑنے کے لیے نہیں آئی فون اس سے اچھا ہوتا ہے اور آپ بلا وجہ آپ اس سے ہجت کر رہے ہیں یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے اسے حاصل کیا ہونے والا ہے اسے حاصل کیا ہوگا فلانی ٹرین زیادہ اچھی ہے یا فلانی ٹرین فلانی فلائٹ والی کمپنی جو ہے وہ اچھی ہے کہ یہ فلانی کمپنی اچھی ہے فلانا رنگ زیادہ گھر کے لیے دیواروں کے لیے اچھا ہے یا فلاں رنگ اچھا ہے کوئی کہ بھائی آف وائٹ زیادہ اچھا ہے کوئی کہ گرین بہت اچھا ہے اسلام کا رنگ بنا کے پیش کرے اس کو اب وہ لڑ رہا ہے یعنی گرین میں سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے ڈاکٹر دواخانوں کا رنگ دیکھو پردوں کا رنگ دیکھو آسمان دیکھو سبزیاں دیکھو اور پتے دیکھو اب بحث اس پہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا دیکھو سفید ہے جبریل سفید کپڑے پہن کے آئے تھے سفید کپڑے کی نبی علیہ میں فضیلت بتائی ہے لڑ رہے ہیں آپس میں خام خاں لڑ رہے ہیں دیوار کے رنگ کی وجہ سے حدیث میں دیوار رنگ کے بارے میں تو نہیں ہے روغن کرنے کے بارے میں دوسری حدیث دیکھ لو وہ تو اور ہی مسئلہ دوسرا ہے لیکن یہ کہ ایک آدمی خواہ مخواہ اپنے بھائی سے اس پر لڑ رہا ہے چاہے اس کی بات صحیح کیوں نہ ہو حاصل کیا اس میں کوئی دینی فائدہ ہے آخرت کا کوئی نفع اس میں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیتنے کے مزاج کی وجہ سے ہے. یا کبھی کسی اور کی دل میں برائی کی وجہ سے کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں. اس کی ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہیں میٹنگس میں گھروں کے اندر اور اسی طرح سے دینی میدان ہو یا دنیا میدان ہو کمپنی میں اس کی رائے اگر ہے تو اس کے خلاف بولے گا ہو. تو اس طرح کا جو مزاج ہے لڑنے والا مزاج بحث کرنے والا مزاج اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا اگرچہ وہ صحیح ہے چھوڑ دے بعض اوقات حقوق کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری چیز ہے میری سیٹ ہے میری سیٹ ہے میں پہلے آیا تھا میں پہلے آیا تھا میں اب کتاب رکھ کے گیا تھا وہ غیرہ. نہیں میں تو خالی تھی اس لیے میں بیٹھ گیا تو میں پہلے بیٹھا تھا لڑ رہے ہیں آپس. کوئی کہ جانے تو میرا حق ہے میں بیٹھا تھا وہاں پہ لیکن ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں میں دوسری جگہ بیٹھ جاؤں گا جا کے تو اب جھگڑا اس نے چھوڑ دیا اپنا حق چھوڑ دیا اس نے تو اس آدمی کے لیے کیا ہے اس کو جنت کے کنارے کنارے گھر ملے گا یعنی اندر تو آئے گا جنت میں جگہ ملے گی اس کو تو اس کو گھر ملے گا جنت کے اندر صرف جھگڑا چھوڑنے کی وج سے چاہے اس کی بات صحیح ہو چاہے اس کی بات صحیح ہو تو کوئی کہ فلاں جو ہے یہ پبلک ہالیڈے ہے کوئی کہہ رہا نہیں یہ پبلک ہالیڈے فلاح دن ایسا ہونے والا یا کورونا کے اتنے مریض ہیں وہ کہہ رہا ہے اب گنتی میں فرق ہو رہا اتنے لاکھ یہ بتا رہا اتنے لاکھ وہ بتا رہا اس کی نیوز صحیح ہے اس کی نیوز غلط ہے اب لیکن لڑ کے ملنے والا کیا ہے وہ جو مریض ہے وہ شفا ملنے والی ان کو یا ان لوگوں کو کیا یہ محفوظ ہونے والے اس سے کیا ہے اس میں تو بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پر آپس میں لڑتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جن میں کوئی حاصل نہیں ہے اگر آدمی اس کا جھگڑا چھوڑ دیں یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس جھگڑے کی نتیجے میں جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ نقصان ہے لہذا ایسا جیت کے کیا فائدہ جس میں آپ آدمی کو ہار جائیں اور بحث جیت جائیں آدمی بحث تو جیت گیا لیکن آدمی ہار گیا اپنا بھائی اس سے دور ہو گیا دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی تو آپ نے آدمی کھویا اپنے بھائی کو کھویا اور آپ نے بحث پائی جیت لی کیا فائدہ اس کا؟ آدمی کو کھو کے بحث نہیں جیتتے ہیں. آدمی جیتنا بڑا جیتنا ہے بحث جیتنا بڑا جیتنا نہیں ہے یاد رکھیں اس کو تو یہ بات یہاں پر ہے. حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آپ نے بتلایا اب غاد الخصم اللہ کے نزدیک سب سے مبغوش شخص وہ ہے لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کے لائق وہ آدمی ہے جو کون ہے الد القسم الد جھگڑھالو القسم جھگڑوں میں ماہر یعنی پہلے دن جھگڑا نہیں کر رہا ہے اس سے پہلے بہت جھگڑے کر چکا ہے بہت بحثیں اجتیں کرتا کرتا کرتا اب ایکسپرٹ ہو گیا ہے کیسا سامنے والے کو غصہ دلانا کیسا لوگوں کو کنفیوز کرنا کیسا ان سے بحث کر کے ان کی بات پر آواز اونچی کر کے اپنی بات کو لانا کیسا سامنے والے کو بولنے ہی نہیں دینا خود ہی بولتے رہنا کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں اس میں پھر وہ عزت دین تقوا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی ہدف ہوتا ہے مجھے جیتنا ہے وہ بحث کے جیتنے میں وہ آخرت کو کھو دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے العب القسیم جھگڑا لو کہ آپ ایک بات کہیں وہ دوسری بات کہے گا بلا وجہ اگر آپ ایک بات کہیں کہ میرے خیال سے یہ زیادہ صحیح ہے یہ راستہ زیادہ بہتر ہے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے یہ راستہ زیادہ اچھا ہے وہ کہ نہیں وہ دوسرا راستہ زیادہ اچھا ہے اس سے جلدی پہنچتے ہیں تو ایک آدمی بعض اوقات کہ مزاج انسان کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہوں لوگوں کے اندر تو جب دس لوگ ایک بات بول رہے ہیں یہ الگ عجوبہ کچھ نئی بات بولے گا تاکہ سب کی توجہ اس پہ مرکوز ہو اسپاٹ لائٹ میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے تو سب سے ہٹ کے کچھ بولے گا تو چاہے ایک آدمی ایک بات بولے۔ اس کو چاہیے کہ میں دوسری بات بولوں گا میں فالوور نہیں بن سکتا ہوں میں سیکنڈ ہینڈ نہیں بن سکتا ہوں. میں دوسرا آدمی نہیں بن سکتا میں ہمیشہ پہلا رہوں گا تو میں ہمیشہ پہلا رہوں گا کہ میں ایسی بات بولوں گا جو تو نے نہیں بولی ہے تو یہ جو مزاج ہے ال الد کہ ایک وادی میں اس طرف یہ آدمی ہے تو دوسری طرف جائے گا اس کنارے در وہ اس کنارے پہ جائے گا اللہ کے نبی اللہ اور اس میں فرما ایسا آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے سب سے مقبوض سب سے نفرت آدمی ایسا ہے جو لڑاکو ہو اور اس جھگڑے لڑائی جھگڑے حجت بازی میں ماہر ہو یعنی اس نے پینتھرے سیکھے ہوئے ہوں کہ لوگوں کے ساتھ حجت کر کے انہیں ہراتا ہو اس حدیث کو امام البخاری نے المظالم الغس میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر دو اور امام مسلم نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2668 تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے ورنہ اللہ اس سے نفرت نہیں کرتا لیکن آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی لڑ جھگڑ کے لوگوں پر غالب آ کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرتے یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے اللہ کے یہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے یہاں یہ کہ آدمی سچ کے لیے لڑے یہ نہیں کہ بے وجہ لڑتا رہے حق کے لیے لڑے واقعی وہ حق جو اللہ والا حق ہو دنیا میں اپنا حق چھوڑ دینا بھی اچھا ہے ہاں اللہ والا حق نہیں چھوڑ سکتے ہم دین کی بات کو ہم ہوتا دیکھ کے چپ ہو سکتے ہیں. دین کی بات کو ہم چلو ٹھیک ہے تمہاری بات سے اللہ کی بات رسول کی غلط کر سکتے نہیں وہ الگ باب ہے اس میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے لیکن جہاں ہمارا اختیار ہے کہ ہم چھوڑ دیے تو بھی چلتا ہے وہاں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے وہاں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے تو یہ جو ہے یہ بعض اوقات دین کے بھی معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس سے. تو ہم موٹی موٹی بات کہ بات کو ختم کر سکتے ٹھیک ہے بھائی دیکھو آپ تحقیق کر لو علما سے پوچھ لو میرے علم میں تو یہی ہے اگر میری کہیں غلطی ہے تو آپ بتا دو تو کبھی ایسا بھی ٹالنا ہوتا ہے تاکہ آپ کل اس سے واپس بات کرنے کی پوزیشن میں رہو یعنی کہ اتنا دور تک آپ اس بات کو بحث کو لے جاؤ کہ پھر کل ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کی بھی تیاری نہ ہو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہو تو ایسے وقت میں جھگڑے کو ختم کر دینا کہ کل بات کرنے کا موقع باقی رہے یہ بھی دائی کی عقلمندی ہوتی ہے اتنے دور نہیں لے جانا کہ بالکل سب کچھ تباہ ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹھی کہ میری تو تحقیق یہی ہے آپ بھی سمجھدار انسان ہیں آپ دیکھیے مزید تحقیق آپ کی آپ کے نزدیک کچھ ہو تو مجھ کو بتائیے اور اس طرح سے آدمی چھوڑ دے معاملے کو یہ نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے بلکہ یہ کی بات کو ٹال دے بلکہ دین کے معاملے میں قرآن کے بارے میں لڑنا جھگڑنا کفر تک لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المیرا فلقرآن کفر اور ایک حدیث میں ہے کہ الجدال فی قرآن کفر اس تعریف کو دیکھتے ہوئے کہ اعتراض یا شروعات دونوں اعتبار سے حدیث آئی ہے المیرا افل قرآن کفر یا الجدالف القرآن قفر قرآن میں حجت بازی کرنا کفر ہے کہ مراد یہاں میریا ہے شک نہیں یہاں پر جدال ہے کیونکہ واضح لفظ آیا ہے اس میں لڑنا حجت بازی کرنا ایک اور روایت اس کو امام ابو داودر حاکم نے روایت کیا ہے اور سے جام سغیر حدیث نمبر چھ ستاسی پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ابن حبان اور احمد کے الفاظ ہیں امام احمد اور ابن حبان نے فلقرآفر قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے قرآن میں لڑنا جھگڑنا کفر ہے. تین بار کہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پھر کیا کہا کہ ما جہل تم منہ فرد ہی قرآن میں سے جو بات تمہاری سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے جو بات تمہارے علم میں نہ ہو اس بات کو اس کے قرآن کے عالم کے پاس پیش کرو وہ سمجھائے گا تم کو کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہاں پر یہ علماء نے بتایا کہ مراد کیا ہے کہ قرآن میں لڑنا کفر ہے کا مراد, سے مراد کیا ہے کہا کہ یہ کفر ہے یعنی اس کا نتیجہ کفر ہے کیوں ایک آدمی قرآن کی ایک آیت پیش کیا دیکھو قرآن میں ایسا ہے اب کوئی دوسری آیت اٹھا کے لائیے رد میں آپ بولتے ہو قرآن میں ایسا ہے تو قرآن میں تو ایسا بھی ہے دیکھو یہ سے ٹکرا رہا ہے تو ایک آدمی اس بات کا احتکاب کرے گا کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے رد کرے اور اس نتیجے میں وہ اس آیت کے انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں تردید نہیں واہ جدوفی اختیار اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے اختلاف دیکھتے ہیں اس میں تضاد دیکھتے ہیں معلومات کہ قرآن اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے اور تو کیا کر رہا ہے تو اللہ کے اس اعلان کے برخلاف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا کہ دیکھ قرآن میں اسے تو ایسا بھی ہے رد کر رہا اسیت کو اس آیت کے ذریعے سے تیری جہالت کی وجہ سے تو, تو ایسا مت کر بعض اوقات ادھورے علم والے آپس میں اس طرح سے کرتے ہیں اگر تجھ کو نہیں معلوم ہے تو تو کیا کر آپ نے فرمایا کہ, تم کہ جو تم کو نہیں معلوم ہے کسی چیز میں لا علمی تمہارے پاس ہو تو تم کیا کرو اس کے جانکار کی طرف بات کو لوٹاؤ اس سے بھی علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی عالم ہے جتنا جانتا اس کا عالم ہے نہیں قرآن کے گہرا علم رکھنے والوں کی طرف اس بات کو پلٹاؤ یہ نہیں کہ خود ہی مفسر بن کے کچھ بھی بولنے لگو تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس معاملے میں لوگ نہ جانتے ہوں اس میں آپس میں نہ لڑیں علم ہے آپس میں بحث مباحثہ کریں تب تو سمجھ میں آتا ہے جہالت کے ساتھ مباحثہ کرنا بڑی جہالت ہے جہالت کے ساتھ میں حجت بازی آپس میں کرنا یہ بڑی جہالت ہے اور اس جہالت کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی کفر میں واقع ہو جاتا ہے تو یہاں کہا کہ المیرا اف القرآن قرآن میں آپس میں حجت بازی کرنا اور لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے کیونکہ اس کا انجام کفر ہے تو جو حدیث میں نے بیان کی یہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1522 کے ضمن میں شیخ الادوانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی صنعت فرماتے ہیں کہ صحیح ہے سنت صحیح ہے ربی ربی امام شافی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں امام اشافی رحمۃ اللہ علیہ کا قوال فرماتے ہیں المراء فی القلب سیر و میں امام از نے اس کو روایت کیا ہے کیا کہتے ہیں امام اشافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراء فی یو قصل القلب دین میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا بے وجہ کے وہ نہیں جو جس کا آدمی مجبور ہو کہ جس کے بنیاد پر باطل کو رد کرنے کے لئے بولنا پڑے علم کے ساتھ وہ تو اپنی جگہ ہے اس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قران کریم میں فرمایا کہ یعنی وجادلہم باللتی هی احسن جسے اللہ نے فرمایا ادعوا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی هی احسن اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور ایسے وعض کے ساتھ جو اچھا ہو اور ایسے طریقے سے ان سے جدال کرو حجت کرو بحث مباحثہ کرو جو اچھا ہو اخلاقی حدود میں ہو علم کے ساتھ ہو سلیقے سے ہو تو اس کا اللہ نے بھی دعوت کے ضمن میں حکم دیا ہے لیکن بے وجہ کے بے فائدہ حجت بازیاں کرنا دین میں بغیر علم کے اور بلا وجہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ المراء الینی یقل قلب دین کے معاملات میں حجت بازی کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے ویورغا انورغا ان آپس میں دلوں میں کینا کپٹ پیدا کرتا ہے دغینا عربی زبان میں حقد کو کہتے ہیں یعنی ایسی دشمنی جس کو انسان پالے سنبھالے اور کسی دن کا انتظار کرے کہ جس دن موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں تو چھپی ہوئی دشمنی کینا کپٹ دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے کس سے آپس میں حجت بازیاں کرنے سے پتا کون آدمی جو آپس میں حجت کر کے آپس میں دوست بن کے اٹھتے ہیں بہت اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے پہلے سلح میں ہوتا تھا بحث مباحثہ ہوتا تھا اور آپس میں متفرق ہوتے تھے محبت کے ساتھ اور علم اضافے کے ساتھ دینی ترقی کے ساتھ لیکن آج آج دو آدمی حجت کرتے ہیں تو آپس میں جب بچھڑتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو دشمنی پر سازشوں کی نیتوں کے ساتھ اور دین کی تباہی کے ساتھ میں دل کی حالت اس کے بعد آدمی چیک کریں ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے کیسا لگتا ہے اس میں کیا کچھ نہیں بولتا جیتنے کے لیے بری بات ہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے دل سخت ہوتا ہے اور آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں بے وجہ کی حجت نہیں کرنا چاہیے مجبور ہو جائے آدمی تب جا کے کریں اس سے بہتر آپشنس اس کے لیے کیا ہیں حکمت کے ساتھ اپنی بات پیش کر دینا دیکھیے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا اور یہ ایسا ہے یہ میری بات ہے اب آپ دیکھیں اس پہ غور کریں آ, انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی انشاءاللہ آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی حجت نہیں جو میرے پاس تھا میں نے بیان کر دیا اب کیا بحث کروں آپ سے اللہ کہ واقعی مجبور ہو جائے واقعی مجبور ہو جائے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں بال قومن بادن کا نالے ہی اللہ اوت الجن کوئی بھی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسی بنا پر کہ ان میں حجت بازیاں جنم لیتی ہیں آپس میں حجت بازیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہی آتی ہے کیوں اس لیے کہ ہجت بازی میں نفس پرستی ہے کتنے مناظر آپ نے دیکھے جو توازوں والے ہوں بتائیے غور کیجیے اس کا مناظر کی اپنے ایک شام ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑتے لڑتے دھیرے دھیرے اپنے لیے لڑنے والا بن جاتا ہے کیونکہ وہ نمایاں ہوتا ہے یہ مناظر اسلام ہے تو اب وہ اپنا جو تمغہ ہے اس کو بچانے کے لیے لڑتا رہتا ہے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے عام طور سے جو مناظر مناظر ہوتے ہیں ان میں تکبر اور نفس پرستی بہت ہوتی ہے اللہ یہ کہ آدمی واقعی اللہ والا ہو بہت مشکل ہے دھیرے دھیرے اللہ کے لیے لڑنے کی بجائے وہ اپنے لیے لڑنے والا بن جاتا ہے لوگوں کو ذلیل کرنا مزاق اڑانا سامنے والے کی بات صحیح بھی ہو تو نہیں ماننا اپنی بات اگر کمزور ہے دل میں ہے لیکن کام چل جائے گا تو پھٹی ہوئی نوٹ بھی چلا دینا تو یہ ساری چیزیں جو ہے مناظر وہ لوگوں میں آتی کیوں اس لیے کہ ان کے پاس سمجھداری کی بجائے چال بازی آ جاتی ہے سمجھداری الگ ہے چال بازی الگ ہے المکر الخدا فنار چال بازی نہیں اچھی سمجھداری اچھی حکمت اچھی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جدال کو اچھا بتایا گیا اچھے جدال سے دعوت دو اچھے واز سے لوگوں کو نصیحت کرو لیکن اچھی حکمت سے سمجھاؤ نہیں کہا اللہ نے حکمت اچھی ہوتی ہے بری حکمت نہیں ہوتی ہے حکمت اچھی ہی اچھی ہوتی ہے تو ایک آدمی حکمت والا ہو یہ خیر ہے لیکن چکر مکر اور لوگوں کے ساتھ میں مکر فریب کرنے والا ہو اکثر مناظر لوگ ایسے ہوتے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے تو یہ چیز کیا کہا کہ جو یعنی جب بھی کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی بنا عام طور سے ہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں جدال ڈال دیا جاتا ہے لڑنا جھگڑنا آپس میں ڈیبیٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈیبیٹ آلف پہ, پہ ڈیبیٹ با پہ ڈیبیٹ تا پہ ڈیبیٹ کیونکہ بعض اوقات جب مزاج بن جاتا ہے تو آدمی اس کی اس کا شوقین ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جیتنا ہارنا ہے جدال میں بات کو سمجھانے میں نفس کو وہ لذت نہیں ملتی ہے جو جیتنے میں لڑ کے ملتی ہے کہ میں جیتا تو ہارا میں نے اپنی بات ثابت کر دی یہ جو لذت ہے اس لذت کے لیے آدمی سمجھانے کے بجائے لڑنے والا بنتا ہے تو یہ گمراہی ہے ہدایت کے بعد گمراہی کا بات ہے جب جدال آتا ہے تو امام احمد تر ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور شیخل البانی جامع صغیر میں حدیث نمبر 5633 پہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے نصیحت منطل علم لیماری یہ ممارات سے جو کہا نا لا تمہاری اخاک اپنے بھائی سے لڑ دیکھی کتنی ساری حدیث اس باب میں ہیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں کہا کہ منگال ابل علمارا ابن مہاجا نے اس کو روایت کیا ہے سعید جامع حدیث نمبر چھ تین سو بیاسی حدیث حسن ہے کیا فرمایا جو اس لیے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ لڑ کے انہیں کنفیوز کرے ان کے ساتھ حجت بازی کر کے انہیں مغلوب کرے اور حیران کرے یا ابھی علما یا علم اس لیے حاصل کریں کہ علماء کا ہمسر ہونے کی کوشش کریں علماء کی برابری والا ہو جائے کہ اس کا بھی شمار علما میں ہونے لگے اول سریف عجوح سے علئی یا پھر لوگوں کو اپنی طرف ان کے چہرے پھیرنے کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں میری طرف متوجہ ہوں پھر دنیا ملے عزت ملے شہرت ملے مقام ملے لوگ پلٹ پلٹ کے مجھ کو دیکھنے والے بنے ادے کو فلاں جا رہا ہے ریفا وہ جو ریفا ہوا فرنار وہ جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو دین کا علم حاصل کر کے بھی جہنمی بنا جبکہ وہ علم جنت میں لے جانے والا علم تھا کیوں نیت گندی اور عمل خراب تو یہاں تو ابھی عمل کیا بھی نہیں صرف نیت کی وجہ سے گیا ہو تو اس لیے علم حاصل کرے لیمار تاکہ سفحا سے مراد یہاں پر کم سمجھ لو گے بھولے بھالے لوگ ہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں اب بہت سارے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کچھ پڑھ لیا اب کسی پہ ٹرائی کرنا ہے چوہا بلی کہ اس کو کنفیوز کر, بتاؤ ذرا ہم کو سوال کا جواب دے, کہ معلوم ہے کیا تم کو اور اس کو کچھ بول رہا ہے وہ کنفیوز کر رہا ہے لڑ رہا ہے اس سے حجت کر رہا ہے اس کو اور وہ آدمی پریشان ہو بھائی ہم کو نہیں معلوم ہے علما سے جا کے بات کرو, کو نہیں معلوم ہے کیوں لڑ سے نہیں ذرا بتاؤ نہ مسلمان ہیں کو معلوم ہونا چاہیے بعض اوقات آدمی بجائے سیدھے سیدھے بتانے کے لوگوں کے ساتھ جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے ویسا کھیلتے ہیں اچھی بات نہیں ہے انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں انبیاء لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں خیرخواہی کے ساتھ میں اور انبیاء کے وارثین کو بھی ایسی ہونا چاہیے طلبۃ العلم کو بھی ایسا ہونا چاہیے لہٰذا یہ چیز بری ہے کہ لوگوں کو لڑ جھگڑ کے ان کو کنفیوز کرنا تو اس حدیث میں جو بات آئی ہے کیلا تمہاری اقاب کہ اپنے بھائی سے لڑ مت عجت بازی مت کر اس کی باتوں کو بار بار غلط ثابت کرنے کی کوشش مت کر تو یہ جو مزاج ہے یہ اچھا نہیں ہے تو اس حدیث میں یا اس طرح کی حدیثیں جتنی بھی آئی ہیں ان میں یہی بات بیان ہوئی اور اس سے منع کیا گیا ہے نمبر دو ولا تما ہو یہ پہلی چیز ہوئی جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے نمبر دو ولا تما ذہ ہو اس سے ہنسی مذاق مت کر اس سے ہنسی مذاق مت کر مزاح لا تماضح ہو مزاح اور مزاح یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں دونوں طرح سے اس کو بولا جاتا ہے علامہ سنانے کہتے ہیں ولمزاحدہ ہنسی مذاق کرنا کسی سے او کہتے جو منع ہے اس میں ایسا مذاق منع ہے جس میں وحشت ہو لوگوں کو بہت زیادہ مذاق اور برے طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے مذاق اور یا پھر ایسا مذاق جو باطل کی بنیاد پر ہو جھوٹ بولے آدمی دیکھو تو تمہارے پیچھے سانپ ہے اور پلٹ کے دیکھ رہا ہے سانپ نہیں ہے اور ہنس رہا ہے وہ سب ہنس رہے ہیں غلط ہے یہ جھوٹ ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا اس کو ہنسانے لوگوں کو حسانے کے لیے اور مسلمان کو دھوکہ دیا مسلمان کو ڈرایا تینوں برائیاں اس میں تو کہا کہ ولم یا جلیب الوحشہ جس سے وحشت ہو کسی کو یا اوکانہ باطل یا کسی باطل بنیاد پر ہو جھوٹ کے ذریعے سے وہ مذاق ہو وَأَمَّا مَا فِيهِ بَسْتُ, الْخ... بَسْتُ الْخُلُقِ وَحُسْنِ التَّخَاطُبِ وَجَبْرِ الْخَاطِرِ فَهُوَ جَائِز کہتے ہیں لیکن وہ مذاق یا وہ حل کسی کوئی ہنسی والی بات اگر کوئی ہے جس میں یعنی اچھے اخلاق کا اظہار ہو یا اچھے طریقے سے کسی سے خطاب کیا جائے اور یا پھر جس میں لوگوں کے یعنی جب رخاطر کوئی غمگین آدمی اس سے کچھ ایسی بات آپ نے کر دی کہ جس کا یعنی دل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اس طرح کی کوئی بات ہے اس کی خواتین مطلب پختہ ہو گئے ٹھیک ٹھاک ہو گئے مزاج اس کا ٹھیک ہو گیا موڈ صحیح ہو گیا کسی کا تو ایسا کرنا جائز ہے ایسا کرنا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر تمہر جب گئے تو کچھ بات کہی تو اللہ کے رسول اسکرا دی ہے تو ایسی بات کہی جس سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا آپ کا موڈ خراب تھا لیکن ہر تمر نے ایسی کوئی بات کہی جس سے آپ خوش ہو گئے تو یعنی اس طرح کی چیز ٹھیک ہے ہلکا پھلکا اس طرح کا مذاق ٹھیک ہے لیکن جھوٹ دھوکہ یا بہت زیادہ اس کی کسرت یہ ٹھیک نہیں ہے سب السلام میں علامہ سنانے نے بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح یا مزاح کیا کرتے تھے کبھی کبھار ایسی کوئی بات ہنسی کی کہہ دیتے تھے جس سے سب کے دلوں میں انشراہ پیدا ہو جاتا ہمیشہ جہنم جہنم جہنم اس طرح کا نہیں تھا مطلب کبھی ایسی بھی بات آپ کہتے کہ سب مسکرا دیتے ہنس دیتے ایسی بات بھی آپ بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسی مزاح برا نہیں ہے عیب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے کبھی کبھی کوئی ایسی ہنسی کی بات کہہ دیتے تھے لیکن آپ نے کیا کہا میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا یعنی جھوٹ بول کے لوگوں کو نہیں ہنساتا ایسی بات نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو تو معلوم چیزیں ہیں یعنی کہ آدمی کو ہمیشہ روتی صورت یا غصے میں رہنا چاہیے کہ دبدبا ڈال کے رکھے لوگوں پہ نہیں خوش مزاج انسان ہو خوش مزاجی انسان میں ہونا چاہیے لیکن اس حد کو وہ نہ پہنچے کہ بے حیائی ہو جائے, ہو جائے مزاق مشخرات پن ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی باطل کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسانے والا بنے جھوٹ بول کے اور غلط غیر شرعی حرکتیں کر کے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں امامانی نے اس کو روایت کیا ہے اور سید جام صغیر حدیث نمبر دو ہزار چار سو چورانوے حدیث صحیح ہے مثال کے طور پر حضرت انسر اللہ کہتے ہیں رب قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مجھ کو ایسا پکارتے تھے اے دو کان والے آدمی کو کتنے کان ہوتے ہیں دو ہی ہوتے اس میں جھوٹ نہیں ہے لیکن دو کان والا بولتے تھے ایسی بات ہے جس کو سن کے کوئی آدمی روئے گا نہیں ہنسے گا ہی اس کو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئے گی تو ایسی بات آپ کہتے ہیں کہ کال ابو ساما یعنی حدیث کے راوی ابو ساما کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح کے طور پر ایسا کرتے خوش مزاجی کے طور پر آپ ایسا کرتے تھے بچوں سے اور کبھی بڑوں سے بھی مزاحر کرتے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے فقال یا لا عجوز نے کہا اے فلا ام فلان جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی فولت یہ سننا تھا کہ عورت پلٹ کے روتے روتے جانے لگی فقالا وہی <عجوز> آپ نے کہا بتاؤ اس بوڑی خاتون کو بتاؤ کہ وہ جنت میں بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی اللہ جوان کرے گا ان کو اور آپ, آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی انشا انشا ہم نئے سرے سے ان کو بنائیں گے فجا اللہ ہن اور ہم نے ان کو باقیرہ بنایا اور بن اطراب اور ایسی جو ہم عمر ہوں اور یعنی جیسے جنتی تیس تینتیس کی عمر کے ہوں گے وہ بھی اپنے شوہروں کی طرح انہی کی عمر کی ہوں گے کم سن ہم ہم عمر ہوں گی یعنی جوان ہوں گے تو یہ شماعل المحمدیہ میں امام ترمدی نے اس کو روایت کیا ہے ان کی مستقل کتاب شماعل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار و آپ کے اخلاق اور یہ حدیث مختصر شمائل میں دو سو پانچ پر شیخ البانی کہتے ہیں حسن ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک جملہ کہا جو حق ہے لیکن عورت سمجھی کچھ اور علماء نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مزاح میں کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی ایک نیا باب علم کا معلوم ہوتا تھا تو یہاں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے جنت میں ڈالے گا اس اعتبار سے بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں یہ کہ بوڑھی عورت جائے گی نہیں جو بوڑھی دنیا میں ہوئی جنت میں نہیں جائے گی نہیں دنیا کی بوڑھی جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں رہے گی یہ مطلب اس کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس خاتون کے ساتھ میں گفتگو کی یہاں یعنی مزاح کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ قالبعد الحکمہ منقطع ہو زیالت ہی بت جس آدمی کی ہنسی مذاق بڑھ جاتی ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے ادب الدین و دنیا میں انہوں نے یہ بات کہی ہے صفح نمبر تین سو دس پر اسی طرح سے عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منقف رہ بہا جس آدمی کی ہنسی مذاق بڑھ جاتی ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کا روب اس کا ایک یعنی رونق اس کی چلی جاتی ہے الداب شعیہ میں جلدو صفحہ نمبر دو سو تیس پر ابن مفلح نے اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے سعید ابن العث کہتے ہیں لاتما شریف فیاحدن فیشتر علی بہت بڑی بات ہے سارے اقوال سمجھائے جا سکتے ہیں میں لیکن اختصار سے میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو سرسری بیان کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ شریف آدمی سے مذاق مت کر وہ تج سے نفرت کرے گا دشمنی رکھے گا اور گھٹی آدمی سے مذاق مت کر وہ تیرے پہ جرت کر کے تیرے ساتھ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے گا نادان آدمی سے گھر میں مذاق کرو تو بازار میں کرتا تو یاد رکھیے بعض لوگوں سے نادان لوگوں سے مذاق آدمی کرے تو بعض اوقات وہ لوگ جو ہے جری ہو کر اس سے بھی مذاق کرنے لگتے ہیں تو ان کو آداب اور مقام معلوم نہیں ہوتا ہے بڑا عالم ہے کسی چھوٹے بچے سے یا کوئی عام آدمی سے مذاق سے کچھ بات کر لیا تو وہ بھی اس سے مذاق سے بات کرنے لگتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے دل جوئی کے لیے کر رہے ہیں اور مجھ کو ان کا رکھنا چاہیے تو کہتے کہ شریف سے مذاق کر شریف نفس آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور گٹیا آدمی سے بھی مت کر کہ وہ جرت پا کر وہ بھی مذاق کرنے لگے گا بحجرس میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے شیخ عبداللہ الفزان کہتے ہیں کہ المانا اپنے بھائی مسلمان بھائی سے مذاق مت کر ایسا مذاق جو اس کی اذیت کا سبب بنے اس کا دل دکھانے کا تکلیف کا سبب بنے اور اس کی بےزتی کا ذریعہ بنے کہ کسی آدمی کا مثلا کوئی آپ کو معلوم ہے کوئی عیب معلوم ہے اور آپ چار پورے مجمع میں بیان کر معلوم اس دن کیا ہوا تفنا صاحب کا ایسا ایسا ہوا آپ اس کی بےزتی کر رہے اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا بول رہا ہے تو اس طرح کی کوئی بات بیان کرنا کہ جس سے اس کی بےزتی ہو اس کے دل میں نفرت ہوگی اور اس کو تکلیف ہوگی دونوں چیزیں غلط ہیں تو منحت اللہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو علماء نے کہا کہ بہت زیادہ مذاق برا ہے جھوٹ کے ساتھ مزاح برا ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے اعتبار سے مذاق برا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ المراد المزاح الكثير بہت زیادہ مذاق کرنا برا ہے لےفاف اس لیے کہ بہت زیادہ مذاق کرنا یہ انسان کی اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیزوں کی اہمیت نہیں رکھتا ہے استخفاف کی علامت ہے ہے نہیں اس کے اندر. وَأَمَّ لَيْسَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَلَبَا سَبِهِ اور کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت مذاق کر لینا جس میں کسی کی تنقیص نہ ہو کسی کے کی بےزتی نہ ہو اس کو کم تر نہ ثابت کیا جائے تو ایسے مذاق میں کوئی حرج نہیں ہے تصحیح المام میں جل چھ سفا دو پر ساٹھ پر الفوزانی نے بات کہی ہے ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کا نقول لکھ اشئی ان بد ان بد المزاح کہتے ہیں ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے اور کہتے ہیں دشمنی کی شروعات مذاق ہے ابن عبدالبر کیا کہتے ہیں ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے شروع ہوتی ہے کہتے ہیں دشمنی کی شروعات مذاق ہے تو ہر جھگڑا مذاق سے شروع ہوتا ہے عموماً بہت سارے جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں اور مار پیٹ پہ ختم ہوتے ہیں گالی گلوچ پر اور دشمنیوں پر ختم ہوتے ہیں ابن عبد البر نے بہج المجالس میں بات کہی ہے تیسری بات جو حدیث میں آئی ہے میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں ایسا کوئی وعدہ مت کر کی جسے جسے تو توڑے وعدہ خلافی مسلمان کی شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے کون ہیں اپنے عہد کو وفا کرنے والے کہ جب بھی عہد کریں وفا کرتے ہیں جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں صورت البقرہ آیت نمبر 177 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی ستن من انفسکم لکم الجنہ چھ چیزوں کی ضمانت لے لو ذمہ داری لے لو کہ ان کا اہتمام کرو گے میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے اس دکھ و ادا جب بھی بات کرو سچ بولو وہ اوفو ادا وم وعدہ جب بھی کرو وفا کرو وہ جب بھی تمہارے پاس امانت سونپی جائے طلب کرنے پر پوری پوری ادا کر دو وہ فد و فروجہ کم اپنی شرمگا کی حفاظت کرو زینا کاری سے بچو بے حیا سے برہنگی سے بچو وہ غف ابو سارا کم اور اپنی نگاہ کو نیچا رکھو ایسی چیزوں کے دیکھنے سے جن کا دیکھنا جائز نہیں وہ کف <عَيْدِيَكُم> اور اپنے ہاتھوں کو روک لو یعنی ظلم سے حرام کے لینے سے ایسی تمام چیزوں سے جو جائز نہیں ہے تو اگر یہ چھ چیزیں کرو گے میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں امام احمد بن حبان حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ حدیث حسن ہے منافق کے علامات میں سے آپ تین چیزیں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو بھی ذکر کیا ہے وعدہ خلافی کہ من علامات المنافقی صلاح منافق کی علامات میں سے تین چیزیں ہیں اذا حد کدب جب بھی بولے جھوٹ بولے و اذا واعدہ اخلق جب بھی وعدہ کرے پورانا کر دے خلاف ورزی کرے و تو اخان اور جب امانت سونپی جائیں خیانت کرے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ باتیں تین باتیں یہاں پر ہم نے سیکھی کہ لڑائی جھگڑے بے وجہ کے نہیں ہونا چاہیے حجت بازیاں اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے کثرت مذاق نہیں ہونا چاہیے اس سے عزت بھی گھٹتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے اور تیسرے وعدہ خلاف ہی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے اعتبار اعتماد ختم ہوتا ہے اور کسی کو نقصان ہوتا ہے کیا آپ بتا دیں کہ تم بے فکر ہو میں ہوں میں آؤں گا برابر اور آپ جائیے دواخانے میں پہنچ رہا ہوں میں اور وہاں کے میں آپ کا بل معاف کرا دوں گا وہ بےچارہ گیا اور آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے اس کا وعدہ آپ نے کیا اس کو نقصان میں ڈال دیا آپ نے اس طرح کی کئی چیزیں ہیں ایک بات نہیں ہے بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان تین برائیوں سے بچیں تاکہ آپسی تعلقات مسلمانوں کے بگڑنے سے محفوظ رکھے رہیں اکو الحد و شیخ محترم فرمائے. بڑی قیمتی باتیں شیخ رکھتے ہیں ہمیشہ. وقت کم پٹ جاتا ہے اور خواہش رہتی ہے کہ زیادہ زیادہ شیخ سے سنیں لیکن انشاءاللہ شاء اللہ جیسے دن لمبا ہوگا اسے انشاءاللہ شیخ سے اور زیادہ ہم استفادہ کرنے کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظ فرمائے اور ہمارے جو متعمین اور سامعین ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سب کی الفاظ فرمائے اذان بھی یہاں شروع ہو گئی ہے یہاں پر سعودی عرب کے اندر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی حدیث کے ساتھ بڑی اہم باتیں ان ساری حدیثوں کے اندر آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ ساری بیماریاں اور برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں ناجائز مزاق کرنا یا اس طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنا وعدہ خلافی کرنا جو آج کی باتیں ہیں یہ باتیں بہت کثرت سے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اور معاشرتی بیماری ہے جس سے معاشرے کے اندر دشمنیاں اور دعوتیں بڑھتی ہیں تو ان سب سے دور رہنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اگر انسان ایک پاک اور سال معاشرہ چاہتا ہے تو اس طرح کی بیماریوں اور برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب العامن ہم سب کی آواز فرمائے اور اپنے نبی کی صورتوں پر قائم رکھے امریک اللہ وبارک اللہ فیقم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور شروع میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا چار سے چار بیس سے ہوگا پانچ بیس کا ازاک اللہ خیر.